صلاحت والسلام علی یا رسول اللہ علی کاصحاب یا حبیب اللہ صلاح والسلام سلام یا نبی اللہ علیحب یا نور اللہ القول البدیم میں ہے جب کسی مجلس میں یعنی لوگ لوگوں میں بیٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ علیہ محمد تو اللہجل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غبت سے باز رکھے گا اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم و اللہ اللّہ محمد تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے بعض رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یاد رکھیے غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام لوگوں کے درمیان بیٹھے تو ہم فوراً پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و اللہ علیہ محمد تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر فرشتہ ہمیں اس جہنم میں لے جانے والے کام سے روکے گا اور جب ہم اس اجتماع سے اس بیٹھک سے اس کمپنی سے اٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل صلی اللہ علیہ محمد پڑھنے کی برکت سے فرشتہ لوگوں کو ہماری غیبت سے باز رکھے گا اللہ ہمیں غیبت سے بچائے صلی علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد قیامت کے روز پرہیز کار نیکوکار اللہ تبارہ قوات کے فرما بردار ایمان والے روزے رکھنے والے حج کرنے والے زکات دینے والے ماں باپ کا ادب احترام کرنے والے مسجدیں بننے والے مسجدیں آباد کرنے والے کیا کرنے والے انہیں اللہ کی بارگاہ میں کس طرح پیش کیا جائے گا اور جو مجرم ہیں کفار ہیں فجار ہیں نمازوں کو چھوڑنے والے ہیں مجرم ہیں. ان کو کس طرح بروز قیامت اللہ تبارہ کا کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا اللہ وقت سنی مسلمان پرہیزگار نیکوکار کار رب کی بارگاہ میں بڑی عزت کے ساتھ آنر کے ساتھ پیش کیا جائے گا اور جو مجرم ہیں وہ پیاسے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے استغفر اللہ استقفر اللہ چنانچہ پارہ سولہ سورہ مریم کی آیت نمبر چھیاسی ایٹی سکس میں ارشاد ہوتا ہے او نسو کل مجرمی نئی اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے کافر دوزخ میں داخل ہوں گے ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ توہین کے ساتھ جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اور پارہ انیس سور فرقان کی آٹ نمبر چونتیس میں ارشاد ہوتا ہے اللہ دین شرون الا وجوہ الا جہنم الا اک شرم مکان سبیلا وہ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اپنے منہ کے بل ان کا ٹھکانا سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ کفار کو قیامت کے روز جہنم کی طرف ہاکا جائے گا منہ کے بل کھسیٹا جائے گا توبہ استقفراللہ استقفر اللہ اور پارا بیس سورہ نم کی آیت نمبر نوے نائنٹی میں ارشاد ہوتا ہے وم ج سئی اطیفہ کو بتو اور جو بدی لائے شرک لائے مشرک ہے تو ان کے منہ ادھے گئے آگ میں مشرکوں کو جہنم میں ادھے منہ منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا اللہ کی پناہ پارا ستائیس سور کمر کی آئٹ نمبر اڑتالیس میں ارشاد ہوتا ہے یوم مس سقر جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزک کی آنچ اور تفسیر قرطبی میں ہے فرشتے انہیں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے کبھی کی بالوں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے لے کے جائیں گے کبھی ان کو پاؤں سے پکڑ کر سر کے بل گھسیٹیں گے تو کفار قیامت کے روز منہ کے بل اٹھائے جائیں گے بخاری شریف میں ایک شخص نے ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافر کو اس کے چہرے کے بل کس طرح اٹھایا جائے گا فرمایا وہ رب عز وجل جس نے اسے دنیا میں دو قدموں پر چلایا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ وہ قیامت کے دن اسے چہرے کے بل چلائے کیوں نہیں ضرور ہمارا رب عزوجل وجل قادر ہے. تو کفار قیامت کے روز چہروں کے بل چلائے جائیں گے توبہ استافر اللہ ترمیزی شریف کی حدیث پاک سنیے حدیث نمبر 3153 3153 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمائے لوگ قیامت کے دن تین طرح جمع کیے جائیں گے ایک قسم پیدل دوسری قسم سوار تیسری قسم چہروں پر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہروں پر کیسے چلیں گے فرمایا جب انہیں ان کے قدموں پر چلایا ہے جس نے انہیں ان کے قدموں پر چلایا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ انہیں ان کے چہروں پر چلائے آگا رہو وہ اپنے چہروں سے ہر ٹیلے اور کانٹے سے بچیں گے اللہ وقت تو قیامت کے روز یہ تین طرح کے لوگ جنت دوزت جاتے ہوں گے مسلمان گناہ گاہ تو پیدل ہوں گے متقی نیک مسلمان یہ سواریوں پر سوار ہوں گے قیامت کے دن کفار اوندے منہ پیٹ کے بل سانپ چلتا ہے نا پیٹ کے بل تو کفار اوندے منہ پیٹ کے بل رینگتے ہوئے چلیں گے اللہ پر تو یہ آفات کو برداشت کرتے ہوں گے قیامت کے روز تو یہ سفر کفار کا کس طرف ہوگا جہنم کی طرف مسلمانوں کا کس طرف ہوگا جنت کی طرف اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں جہنم سے امانتا فرما دی آئیے ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں طالب بے مغ ہوں یا بخش دے بہرے مر یا رب قیامت کے روز تین طرح کے لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا. وہ کون ہوں گے سنیں اور ڈریں حضرت سیدنا شفی اصبی نے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی میں فلاں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں مجھے کوئی ایسی حدیث سنا جسے آپ نے آقا علیہ ال اسلام سے سنا سمجھا اور جان لیا ہو حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا میں تم ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا سمجھا جانا آپ رونے لگے حضرت اب ہر اللہ تعالی سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ روتے روتے آپ زمین پر تشریف لے آئے بےغوش ہو گئے یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا جب آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا کہ اس وقت ہم دونوں کے سوائے کو تیسرا آدمی یہاں تھا حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی پھر سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ آپ پھر بھی ہوش ہو گئے جب ہوش ہو آیا تو منہ صاف کر کے فرمایا میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں پھر اسی طرح معاملہ ہوا کہ آپ وہ رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے کافی دیر تک سہارا دیا ہوش آئے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی بندوں کی طرح متوجہ ہوگا ان کے درمیان فیصلہ فرمائے اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی سب سے پہلے تین آدمیوں کو بلایا جائے گا نمبر ایک جس نے قرآن یاد کیا ہوگا نمبر دو جو اللہ عضل کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا نمبر تین زیادہ مالدار شخص اللہ تعالیٰ اس قاری سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب پر نازل کیا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرے گا ہاں یار اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا وہ ارض کرے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا اللہ تبارا کا وطالعہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے اللہ عز وجل فرمائے گا تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں کاری تو وہ تجھے کہہ دیا گیا تو چلا جا آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں دولت مند کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا میں نے تجھے مال میں اتنی وسط نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا وہ عرض کرے گا ہاں یار اللہ ازل فرمائے گا میری دیوی دولوں سے تو نے کیا عمل کیا عرض کرے گا میں اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرتا خیرات کرتا تھا اللہ تبارا کا واطہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو سلا رحمی کرتا تھا رشتہ داروں پر خرچ کرتا تھا خیرات کرتا تھا اور تیری چاہت یہ تھی کہ کہا جائے فلاں بڑا سخی ہے ایسا تو کہہ لیا گیا پھر شہید کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو کس لیے قتل ہوا وہ عرض کرے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے اللہ دوبارہ کا واقعہ فرمائے گا تیری جہاد کرنے سے یہ نیت تھی کہ لوگ تجھے کہیں فلاں بڑا بہادر ہے تو یہ بات کہہ دی گئی حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے زانوں پر اپنا دست اقدس مارتے فرمایا ہے ابو ہریرہ اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے پہلے انہیں انہیں تین آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا استقفر اللہ اللہ جہنم میں سب سے پہلے اس کو ڈالا جائے گا جو قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا جہنم میں سب سے پہلے اس مالدار کو ڈالا جائے گا جو ریا کار تھا اپنی سخاوت اور خیرات کے چرچے چاہتا تھا جہنم میں سب سے پہلے اس کو ڈالا جائے گا جو بہادر کہلانا چاہتا تھا بظاہر اللہ کی راہ میں مارا گیا مگر حقیقتن اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ کے بڑا بہادر ہے اللہ کی پنا اللہ کی پنا تو ریاکاری جہنم کی حقداری ہے توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرما دے تو ریا کاری جہنم کی طرف لے کر جاتی اور اخلاص یہ جنت کی طرف لے کر جائے گا یہ حدیث پاک جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعلن ہو کے سامنے بیان کی گئی یہ تین جہنمیوں والی حدیث پاک تو آپ نے فرمایا ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اس قدر روئے اس قدر روئے اس قدر روئے کہ لوگوں نے خیال کیا کہ شاید آپ جان دے دیں گے حضرت سئینا ابو حضرت سئینا امیر معاویہ رضی اللہ تعلن ہو شاید اپنے چہرہ صاف کیا اور کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا پھر پارہ گیارہ سرہد کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ آپ نے تلاوت کی هنا يكلم الذين ليس لهم في الاخره الا مَا وحابط ما صنعوا فيها وباطل وباطل ما كانوا يعملون. جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ اور عکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے اللہ تعالی ہمیں مخلص بنا دیں ہم نیکیاں کریں مگر کیا خواہش ہو کہ ہمارا رب عز و جل ہم سے راضی ہو جائے مجرموں کو جہنم کی طرف موکے بل گھسیٹا جائے گا اور بعض مجرموں کو دھکے دے کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا جیسا کہ پارہ انتیس سورہ تور کی آئت نمبر تیرہ میں ارشاد ہوتا ہے یوم یو الى نار جہنم دعا جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے اللہ اکبر پر اور جہنم کے خازن کافروں کو ان کے ہاتھ گردروں سے اور پاؤں پیشانی سے باندھ کر انہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے اللہ اکبر پر اور کیا کہا جائے گا ان سے ان سے کہا جائے گا ہر ہند نرتی کن تم بھی ہاتھ کر وہ آگ جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے اللہ اکبر اللہ, اللہ, اللہ میں جہنم سے امان فرما دی اور پیشانی پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے جیسے سورہ رحمان ارشاد ہوتا ہے یو المجرمون المجرم نبی سیما والاقدام سی مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے اللہ اکبر مجرموں کی پہچان کیا ہوگی قیامت کے روز چہرے کالے ہوں گے آنکھیں نیلی ہوں گی اللہ اکبر اور تفسیر در منصور میں ہے کہ جہنم کے دروغے جہنمیوں کو پیشانو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے ٹانگوں سے پکڑیں گے پھر ان کو اکٹھا کر کے توڑ موڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے جیسے تندور میں لکڑیاں توڑ پھوڑ کر ڈالی جاتی اللہ کی پناہ اللہ پنا اللہ پنا اور حدیث پاک میں ہے مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا پچاس سال تک یہ گرتے رہیں گے اللہ اکبر اور ان سے کیا کہا جائے گا جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا ہاد ہی جہنم التی یو کو بہل مجرمون یہ وہ جہنم جسے سے مجرم جٹلاتے ہیں اور پارا ست طور کی آیت نمبر چودہ میں رشاد ہوا ہاد ہنار التی کو تم بہا توی بون یہ وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے دنیا میں اللہ کی پناہ اور جہنم میں جہنمیوں کی حالت کیا ہوگی کہ ان کے چہروں کو تلا جائے گا آگ سے تلا جائے گا توبہ تک اللہ یوم تو قلب وجوہ النار جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے کفار کے پورے جسم کو عذاب ہوگا اور خاص چہرے کا بیان کیوں ہوا کہ چہرہ انسان کا مکرم معظم عضو ہے اور ان کا چہرہ آگ میں بار بار اٹ رہا ہوگا اس لیے ذلت کے لیے رسوائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نار جہنم سے امانتا فرما دے جلا دے نا مجھے کو کہیں نہ دو زخم